نہیں کیوں بھائی پر انتما بھی استعمال ہو جائے گا اور نحنو بھی استعمال ہوگا استعمال رکھنے والے ہوتے ہیں یعنی انسانوں کے لیے من انتما تو من جیسے ہی آئے گا تو سمجھ, والے کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر جو آگے سوال ہو رہا ہے وہ کسی عقل سے ہو رہا ہے من انتما تم دو کون ہو تو معلوم ہو جائے گا من لایا ہے تو سامنے والا کوئی گدا نہیں ہوگا گدے سے گائے سے بیل سے, سے یہ سوال نہیں ہوگا بلکہ کس سے ہوگا انسان سے ہو رہا ہے عقل سے سوال ہوگا تو من انتما تم دونوں کون ہو تو جواب کیا آئے گا نحن طالبان ہم دو طالب علم ہو ہم دو ہم دو طالب علم ہیں تو اب دیکھیے انتما سے سوال ہوا یعنی تم دو کون ہو آگے کچھ بھی آ سکتا تھا من نصب کا بھی جواب بن سکتا تھا اور مذکر کا بھی بن سکتا تھا لیکن کیا کہا نخن و طالبان تو مذکر استعمال ہوا ہے کہ ہم دو طالب علم ہیں اسی طرح من انتما تم کون ہو دو ہم دو بچے ہیں یا ہم دو لڑکے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ بات تو ہوگی یعنی یہ جو ایک حصہ تھا یا یہ جو ایک پیراگراف تھا یہ تو تھا انتما اور نخنوں کے متعلق انت ماں کا استعمال کا استعمال ہوا اب ایسے ہی ہوا ہوما کے اندر مذکر کا استعمال ہوگا اور اس کے بعد دوسرے دو پیراگراف آئیں گے ان کے اندر کیا ہوگا انتما نخنو پہلے منس کے لیے استعمال ہوگا اور پھر ہوا ہوما وہاں پر وہ منس کے لیے استعمال ہوگا اب دیکھیے ہوا ہوما ہوا ہوما یہاں پر ان کا استعمال ہوگا کس کے لیے مذکر کے لیے ہوا ہوما ہو ہوا ہوما ہوا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ اگر مونس ہو تو اس کے لیے ہی کا استعمال ہوتا ہے یعنی غائب کے لیے کہ جب میرے سامنے بھی کوئی نہ ہو اور بولنے والا بھی نہ ہو جیسے میں ہوں اب بول رہا ہوں تو میں متکلم ہوں ٹھیک ہے اور اب جب میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو وہ اگر میرے سامنے موجود ہے تو وہ تو ہو گیا مخاطب لیکن اگر میں کسی غائب سے متعلق بات کروں یعنی اگر آج کلاس میں جو کوئی نہ ہو تو میں اس کے متعلق اگر کوئی بات کروں تو وہ کیا ہو جائے گا غائب ہو جائے گا اور غائب کے متعلق جب بات ہوگی اب دیکھا جائے گا کہ وہ غائب جس کے متعلق بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے آیا وہ مذکر ہے یا مانس ہے اگر تو وہ مذکر ہے تو اس کے متعلق جو بات کی جائے گی تو وہ ہوا کے ذریعے بات کی جائے گی ہوا رجن و ٹھیک ہے اگر تو وہ مذکر ہے لیکن اگر وہ کیا ہے جو غائب ہے جس کے متعلق ٹھیک ہے؟ ہی ہی ہی غائب ہو ہوا کا استعمال ہوگا جبکہ وہ غائب مذکر ہو تو ہوا کا استعمال واحد مذکر کا ہی ہوگا جبکہ جو ہے وہ یکساں ہے دونوں میں اگر دو لوگوں کے بارے میں بات کی جائے دو غائب لوگوں کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے لیے کیا لائیں گے ہما ضمیر لائیں گے دو لوگوں کے بارے میں جب وہ دونوں غائب ہوں تو ہما ضمیر لائی جائے گی اب وہ دو لوگ عام ہیں چاہے وہ مضکر ہوں یا منس ہو اگر دو لوگ یعنی دو مضکّر غائب ہیں ان کے متعلق بات کی جا رہی ہے ہما عالمان ہیں. وہ دو عالم ہیں تو کہہ سکتے ہیں جی ہما عالمان ہیں. لیکن کے لیے جی دیکھ لیں اپنے مائیک کو جنہوں نے کال کی ہوئی ہے تو ہوا کس کے لیے واحد مذکر کے لیے جب کہ وہ غائب ہو ہیا واحد مونس غائب کے لیے اور اسی طرح ہما دونوں کے لیے یکساں طور پر دیکھیے جی ہوا ہما عابد طالب عابد ایک طالب علم ہے وہ سعید طالب اور سعید بھی ایک طالب علم ہے ہما طالبان اب ہما کا استعمال ہو گیا کہ وہ دونوں طالب علم ہیں حابدان سالم بھی ایک لڑکا ہے یا بچہ ہے ہما ولادان یعنی سالم غائب ہو گیا ہوما وہ دونوں والدان وہ دونوں بچے ہیں یا دونوں کیا ہیں لڑکے ہیں ٹھیک ہے جی وہ دونوں بچے ہیں یا وہ دونوں کیا ہیں لڑکے تو رول نمبر دو اگر اس کا ترجمہ کر دیں تو کیا ہی بات ہو جائے گی من دانے کل دانے رول نمبر دو اگر اسے بھارت ختم más tarde کہ وہ لڑکے کون کا محمود خالد وہ دو مرد جو ہے وہ کون کون ہے خالد اور محمود یہ تو ہوگی بات مذکر کی یہاں تک مکمل آج کے سبق میں انتما اور نہنو کی انتما اور نہنو ما مانس کے لیے اور اسی طرح ہی ہما کس کے لیے مانس کے لیے جی انتما نہ تم ایک بچی ہو یا تم لڑکی ہو وہ انت بنتن تم ایک لڑکی ہو انتو ما بنتا تم دو لڑکیاں ہو ٹھیک ہے جی انتو ما کا استعمال ہے وہی میں نے کہا تھا کہ مرد یعنی مذکر اور منس دونوں کے لیے یکساں طور پر انتم انتم ایسے وا وہ ٹھیک ہے الگ الگ ہے انت چلے آپ بات لگ گئی ہے تو یہ بھی سن لیں لیکن اس سے پہلے آپ میرا خیال کر, کر لیتے اور نہنو اس اس کا استعمال جیسے پہلے مزکر کے لیے ہوا اب وہی منس کے استعمال ہو رہا ہے انتما بھی دونوں کے لیے یکساں ہے چاہے وہ مزکر के लिए हो चाहे وہ منس के लिए हो फिर نہنو وہ भी یکساں है चाहे مزکر के लिए हो चाहे تم دونوں طالبا من انتما سوال ہو گیا کہ من انتما تم دو کون ہو ابھی سوال کہ چاہے اب سوال اگر مذکر سے ہو تب بھی ایسے ہی ہوگا من انتما اور اگر منت سے ہو تب بھی ایسے ہی ہوگا من انتما اب دیکھا جائے گا مخاطب نہنو کہ نحنو نحنو بھی یکساں ہے لیکن آگے جب کہہ دیا کہ بنتا ہم دو کیا ہیں لڑکیاں ہیں یا ہم دو بیٹیاں ہیں تو پھر بات واضح ہوگی کہ یہ منس تھی من انتما وہی سوال ہے نہنو طالبانے ہم دو طالبہ ہے جی تو انتما ماہ اور نخنوں کی بحث یہاں پر منس کی بھی مکمل ہوئی آگے ہے ہیا ہما یعنی غائب, واحد غائب, اور غائب کی بات ہو رہی ہے فاطمہ تو طالبت فاطمہ تو طالبت فاطمہ طالب کیا ہے طالبہ ہیں بھی ایک عورت ہے وہ دو کیا ہیں عورتیں ہیں اب سوال ہوا کہ ترجمہ کر دیں تو کیا ہی بات من تانے کل بن تان رول نمبر چھ جی وہ دو لڑکیاں یا بیٹیاں کون ہیں جزاک اللہ و جزاک بہت اچھا من تع نکل بنتا ہے من تانے کل بنتا کہ تانے کا کس کے لیے آتا ہے लिए کے لیے تسنیہ کے لیے اس میں اشارہ ہے تسنیہ کے لیے جبکہ وہ کیا ہو دور ہو من تانے کل بن تانے, تانے, تانے وہ دو لڑکیاں کونے تانے کا طالبہ تانے وہ دو کیا ہیں طالبہ ہیں من تانے کا امراطانے وہ دو عورتیں کون تانے کا سعیدہ اور سعیدہ اور اچھا جی جا سے جا تو آ جائیں تمرین مشق سوال نمبر ایک لکھا ہوا ہے یعنی سب سے پہلے جو عنوان لکھا ہوا ہے مفرد سے تسنیا بنائیں افرادات آپ لوگوں کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اس سے تسنیا بنانی جی رول نمبر ایک آپ کو میری آواز آ رہی ہے سوال یہ ہے سب سے پہلے اگر آپ تسنیا بنا دیں انتمی زون ان سے اس جملے کی تصنیہ بنا دیں کیسے تصنیہ بنائیں گے یہ مفرد ہے انتا بھی مفرد ہے اور تلمی زون بھی مفرد ہے اس کی تصنیہ بنا دیں کیسے بنائیں گے جی, جی. لکھا, ہوا لکھا ہوا ہے انا مسلمن انا مسلمن, أنا مسلمن. تو اس کی تسمیہ بنا دیجئے آپ جی. انا مسلمن کی جی. نہیں پھر بھی غلط ہو گیا, پھر بھی غلط ہو گیا. تسنیہ بنانی ہے مسلمن کی بنانی ہے ہاں جی نخن مسلمانے ٹھیک ہے نخنوں مسلمانے ملا خان. خان آپ موجود کہ نہیں رول نمبر گیارہ آپ کے لیے وائس اوکے آتا، آتا، हم. हم. اوما صالح جزاكم اللہ جی بہت اچھا بہت اچھا بہت خوب بہت خوب, بہت خوب. اب دیکھ لیجیے ذرا ہر ایک کی تسمیاں تو بس اتنے سے کافی ہے میرا خالصہ سوال شروع میں دیکھ لی انت انتمیز اس کی تسنیا آئے گی انتما تلمیزانے جیسا کہ رول نمبر دو نے بتایا بہت اچھا انتا آقلن انا ولدن تو کیا آئے کی گا اس کا نحنو مسلمانے جیسا کہ رول نمبر تین نے بتایا جزا کو مم استاد اس کی تسنیا آئے گی ہما استادان ہوا عالما عالمانے انت انتما تلمی ذتن انت انت انتما تلمی زکنس مسلم والان جیسا کہ بتایا کس نے رول نمبر گیارہ جزاکم اللہ خیر ٹھیک ہے جی آگے ہے اردو میں ترجمہ کریں یہ جو آگے جملے لکھے ہوئے ان کو کیا کرنا ہے اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو اس میں سے میں ایک دو تین کسی سے پوچھ لیتا ہوں جی رول نمبر آٹھ آپ کو میری آواز آ رہی ہے رول نمبر آٹھ جی تو یہ آگے ایک جملہ لکھا ہوا ہے خالدن ہا خالدن وہ اس کا ترجمہ کر دیجئے ذرا اگر پورے پیراگراف کا ترجمہ کر دیں تو کیا بات ہے یہ پوری ایک بات ہے آگے مکمل خیر میں خود ہی کر دوں گا آپ صرف اس کا ترجمہ کر دیجئے ہادا خالد وہ ہادی و حامد اس کا ترجمہ کر دیں آپ نمبر پانچ چلیے جلدی جی انہوں نے جی تو کیا تھا مکسلر پہ مکسلر پہ ہی ہے جی کر کے خاموش ہو گئے اگر جواب نہیں آ رہا تو مہارت کر لیں کم از کم اگر ترجمہ نہیں آ معذرت کر لیں تو ویسے بہت آسان نہیں آ رہا چلے کوئی بات نہیں آپ کو تو کیا نہیں آتا ہے چلیے جی پوچھ لیتے ہیں کس سے رول نمبر بارہ سے پوچھ لیتے ہیں رول نمبر بارہ آپ کر دیں اس کا ترجمہ محمود و حامد جی اتنی دیر اس میں لکھنے میں لگائیے تو ترجمہ کر دیتے بندہ خدا الدان <سلام> <سلام> <سے> <سلام> کا نام خالد کہاں آ گیا <سلام> الس <بس> دو لڑکے یہ <سلام> دونوں نہیں دو <سلام> لڑکے بس یہ کو ہٹا دیں کیونکہ حاضر اس میں اشارہ نہیں ہے یہاں پر الولدان اس محما محمود و حامد دو لڑکے جن کا نام اس محمود دیکھ جی شروع سے اردو میں ترجمہ کریں جن سے سوال پوچھا بہت اچھا جواب دیا اور جن سے نہیں پوچھا تو ان سے معذرت کیا اتنا سبق ہے نہیں کہ آپ سب سے ایک ایک سوال کیا جائے اس لیے کوئی محسوس نہ کر جائے کہ مجھ سے سوال نہیں پوچھا جی اردو میں ترجمہ کرے اس کو دیکھ لیجیے بچی کو کہتے ہیں بالکل تفلا بالکل بچی چھوٹی منی انت ماں تفلاطان تم دو کیا ہو بچیاں ہو انت ماں طالب طانے تم دو طالبہ ہو نخ نو بنتا پتا نہیں ہے کیا ہے اب خود ہی آپ دیکھ لیجئے جو میں ترجمہ کروں گا اگر ٹھیک ہوا تو ہوا نہیں تو نہیں انتما طالب تم دو کیا ہو طالبہ اور نہ بنتانے ہم دو کیا ہیں بیٹیاں ہیں یا لڑکیاں ہیں ہما وہ دو عورتیں ہیں ہاد خالد و ہادی ہی یہ خالد اور یہ اس کی بیوی ہے یہ خالد اور یہ اس کی بیوی ہے اسم جمیلہ اس کی بیوی کا نام کیا ہے جمیلہ ہے ٹھیک ہے اسمہ جمیلہ یعنی اس کی بیوی کا نام کیا ہے جمیلہ ہے خالد و جمیلت لہما ولادان و بنتا خالد المیلت خالد اور جمیلہ لہما ودان و بنتا ان دونوں کے دو بچے ہیں اور دو بچیاں ہیں لہما ولادان یعنی وہ دو میاں بیوی ہیں تو ان کے کیا ہیں دو لہوما ودانے دو ان کے بچے ہیں و بن اور دو ان کی بچیاں ہیں اللہ دان اسم محمود و حامد جو دو بچے ہیں ان دونوں کے نام محمود اور حامد ہیں اور بنتانے اس مہما فاطمہ و زینب اور جو دو بیٹیاں ہیں ان دونوں کے نام فاطمہ اور زینب ہیں دونوں لڑکوں کے نام جی کیا ہے محمود محمود اور حامد ہیں اور دونوں لڑکیوں کے نام فاطمہ اور زینب ہیں جی ٹھیک ترجمہ کیا آپ نے رول نمبر 3 ٹھیک ہے ترجمہ کیا آپ کا باقی آگے قاعدہ ہے جو پہلے پڑھ چکے ہیں الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی پڑھ چکے ہیں آگے رہ جائے گا ادرس الخامس چونکہ طریقہ تصریہ کا سبق ہے تو اسی کے ساتھ اگلے سبق کا آپ لوگوں کو ہوم ورک دے, دے رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آخر میں جو الفاظ کے معنی ہوں گے ان پر بھی نظر دوڑائیے گا ٹھیک ہے ادرس الخامس عشر کے اور اس سے پہلے جو چند باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے گا ان تم انتہ ہوم جو بھی آگے لکھا ہوا ہے تمرین کے بعد جہاں سے تمرین مکمل ہوتی ہے شروع میں کیا ہے عربی میں ترجمہ کریں پھر ہے مفرد ترجمہ بنائیں اس کے بعد انہوں نے قاعدہ کو انوان نہیں لگایا یہاں پر لیکن یہ ہے ٹھیک ہے کیا ہے انتم انتنہ ہوم ہونا انتم انتم انتنہ انتنا ہوم ہوم ہونا ہونا ٹھیک ہے تو یہ یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے کیا چیز الدرس الخامس عشر یعنی سبق نمبر پندرہ کے الفاظ کے معنی اور اوپر جو قاعدے کے اندر چند زمیریں لکھی ہوئی ہیں ان شاء اللہ عزیز یہ ہو گیا آپ لوگوں کا سبق مکمل تو اب آ جائیں ذرا جو آپ نے پوچھا تھا رول نمبر دو آپ نے انتما اور انتم تو اس کے اندر دو ایک بات ذرا اہم ہے وہ آپ سن لیں ذرا کہ کہیں آپ کو کہیں مغالطہ بھی لگے گا یا آپ کو کہیں شبہ نہ پڑ جائے ایک ہے صرف علم صرف اور ایک ہے علم النحف ٹھیک ہے علم صرف اور علم انحف کس کا مطلب مفرر کیا مطلب یہ آپ نے صاف لکھا نہیں کیا لکھا وہ مجھے تو نہیں سمجھ میں نہیں آیا مفرت مفرد, مفرد مفرد ہے ٹھیک ہے مفرر نہیں آخر میں دال ہے مفرد کیا ہو گیا مفرد سے جمع بنانا کیا لکھ رہے ہو تم لوگ مختلف باقی تسنیا کہتے ہیں دو کو اور جمع کہتے ہیں بہت ساروں کو تین کو اور تین سے لے کر وہ اوپر تک کو سب کو جمع کہتے ہیں مفرد واحد تسنیع، تسنیع دو اور جمع سب کے لیے اچھا تو میں بتا رہا تھا ایک ہے علم الصرف اور ایک ہے علم الناحب تو علم الصرف کے اندر جو بات چلتی ہے یا جتنے بھی سیڑے ہیں یا جو زمائر ہیں ضمیریں ہیں ان میں سے غائب سے بات شروع کی جاتی ہے یعنی پہلے غائب پھر مخاطب پھر متکلب ٹھیک ہے یعنی پہلے غائب کے سیرے ذکر کیے جاتے ہیں پھر مخاطب کے ذکر کیے جاتے ہیں اور پھر کس کے متقلم کے سیغے بہت اہم بات بتا رہا ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا کیا چیز الصرف کے اندر چاہے وہ ہوں چاہے وہ ضمیریں ہوں یا جہاں کہیں بھی آپ کو لکھی ہوئی کوئی چیز ملے گی تو وہاں پر کیا ترتیب ہے سب سے پہلے کیا غائب کو پھر مخاطب کو اور پھر متکلم کو ٹھیک ہے یعنی پہلے غائب کی ضمیریں لائی جاتی ہیں یا پہلے غائب کے سیڑھے لائے جاتے ہیں پھر کس کے لائے جاتے ہیں آ, مخاطب کے سیڑے لائے جاتے ہیں یا مخاطب کی ضمیریں لائی جاتی ہیں اور اس کے بعد متکلم کی ضمیریں لائی جاتی ہیں جیسے آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا علم و اگر آپ نے کتاب صرف کی پڑھی ہے تو ماضی کے اندر یا مزارع کے اندر دیکھیں وہ جیسے ذرا با ذرا با ذرا بو پہلے غائب کے سیرے ہیں پھر اس طرح آگے ضربطرا ضرب تم ٹھیک ہے ضربطرا ضربت نا یہ سارے مخاطب کے سیرے ہیں پہلے غائب کے پھر مخاطب کے اور آگے ذرب تم یہ متکلم کے سیرے ہیں تو پہلے غائب پھر مخاطب پھر متکلم یہ ہے صرف والوں کا طریقہ لیکن جناب